ہاں ٹھیک ہے نا دیکھیے جی تشریف رکھیے یا تو آپ مجھے وہ مہیا کریں کیا اسلامائزیشن کیا انہوں نے کس طریقے سے کیا ہم نے اپنے زمانے میں بہت دنیا کا ایکسپرٹ تھا ڈاکٹر محبوب الحق ٹھیک اس کو ہم نے اس کا نظریاتی کون سے اپنے طور پہ دیا ہم نے اس کا یہ دیا کہ آپ جو انشورنس کرتے ہیں گاڑیوں کا تو آپ اس میں جیسے پانچ سو یا چھ سو روپئے روڈ ٹیکس لیا جاتا آپ اس کو بڑھا دیں آپ سالانہ پانچ ہزار کر دیں چھ سو روپئے نہ لیں پانچ ہزار کر دیں اور پانچ ہزار کرنے کے بعد چونکہ کوئی مشکل یا پریشانی ہم پر آئے تو حکومت جواب دے لہذا گاڑی اگر ہماری چوری ہو تو ہم عوام ہیں آپ حکمرآ ہمیں گاڑی فراہم کریں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو فراہم کریں اس کا نام مت رکھیں آپ سب سے لیں اب آپ پوری کراچی میں دیکھ لیں گاڑیاں کم سے کم بیس لاکھ انشورنس آپ کو لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ کا ملے گا اس کا نہیں اب سب کا انشورنس کروا لیں اور پھر اس کے بعد ساری ذمہ داری آپ لیں کہ آپ کی گاڑی کہیں لگ جائے کچھ ہو جائے تباہ ہو جائے یا گاڑی چوری ہو جائے تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس کی شرن بھی گورنمنٹ ہے جب وہ ٹیکس لیتی تو وہ اس کا خسارہ جو ہے وہ پورا کرے تو ایک بات دوسری چیز کیا ہے لوگوں نے اس میں حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کے فتوے کو کوٹ کیا جی آل حضرت نے اپنے دور میں یہ دیا دیکھیے جب فتوا دیا جائے اس زمانے کے تناظر کو دیکھا جاتا کیا حالات اس وقت ہیں مثلا حیدرآباد دکن میں میرے رشتے کے نانا تھے شیخ الاسلام علامہ مولانا انوار اللہ صاحب خان فاروقی ختابی خان تھے فاروق جو نظام دکن جو جس میں سکوت ہوا میر عثمان علی خان ان کے بھی استاد اور ان کے ابا میر محبوب علی خان کے بھی استاد بہت بڑی علمی شخصیت تھی تو کہیں انہوں نے فتوا دیا کہ ساڑھے باون روپئے جس کے پاس ہوں زکوۃ دے گا اب بیرونی دنیا میں لوگ ہنسنے لگے کہ وہی ساڑھے باون روپے پہ مولانا نے زکات کا حکم لگا دیا کہ ساڑھے باون روپے جس پر ہوں کہتے زکات نہیں اور کہ تحقیق نہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ نظام دکن کے زمانے میں چاندی کا سکہ چلتا تھا اور ایک روپیہ ہوتا تھا ایک تولے اور اٹھنی ہوتی تھی آدھے تولے تو اب جس کے پاس ساڑھے باون روپے ہوں تو ساڑھے باون تولے چاندی ہے یا نہیں انہیں کہ وہ زکات دے اب یہ تو جانچنے کی کوشش نہیں کی لوگوں نے مولانا میں جب انگریز آیا تو انگریز نے اپنے پنجے گاڑ لیے اور گاڑنے کے بعد میں جب انشورنس سسٹم تو اب چونکہ اعلی حضرت فاضل بری کا نظریہ یہ ہے کہ ہندوستان دارالحرب نہیں دارالاسلام اسلام مگر وہاں کے ہندو ہر ہیں انگریز تو ظالم تھے سونے کی چڑیا سمجھ کر پورے ہندوستان کو لوٹ کر لے گئے تو اس زمانے میں انشورنس کمپنی کے مالک جو ہیں وہ انگریز ہوا کرتے تو انگریز اور بے دین لوگوں سے اپنی عزت و آبرو بچا کر نفع حاصل کر لیا جائے یہ مسلمان کے لیے جائز ہے اس تناظر میں آلہ حضرت نے وہ فتوے لکھے جو آج لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں جی آپ کے دوارا نے فرمایا کہ انشورنس جو ہو جائے پورا فتح و رضویہ پڑھیں اور اس کا سن اور تاریخ دیکھیں فتوے میں اور اس وقت ہندوستان میں دیکھیں کہ کون حکمران تھے اس سے لوگوں کو مس کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے دوارا نے لکھ دیا انشورنس جائز ہے تو یہ میرا اپنا نظریہ جو میں نے جو پڑھا ہے اور جو میرے پاس موجود ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو بیان کیا جی اور پڑھیے